وَالَّذِينَ لَا یش دون وَإِذَا کے رلوین ادا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا آیا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لم علیہ میاف اللہ ہو مولا در لرکم دی ہم دور سنا سمجید تقدیس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نلائق ہے کہ جس کی حکومت ہمیشہ تو قائم ہے اور ہمیشہ تک قائم رہے نہ حکومت میں نہکمت زوال آیا ہے نہ کدی آئے اس روئے زمین تے بڑے بڑے جابر بڑے بڑے ظالم بڑے بڑے دعوےدار وہ گزرے لیکن اللہ رب العزت کی بادشاہی اندر ادر خدائی اندر وہی حکومت اندر وہ تسلط اندر وہ اختیار اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا دنیا اندر اج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جہاں آپ ہی سب تو بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کسی جواب دے نہیں سمجھتے ایک وقت یقین آن والا ہے جد یہ سوال ہوئے گا ساری نسل انسانی تو سارے جنہوں تو باقی ساری مخلوقات تو لیمن الملک اليوم اج دسو کی بادشاہ آج حکم کلتا ہے آج تسلط اور اختیار کھڑے پاس ہے کسی نمت نہیں ہوئے گی کہ کوئی جواب دے سکے کوئی زبان ہلا سکے کوئی اپنے قدموں اگے پچھے کر سکے پھر اللہ خود ہی فرمان گے لا الْوَاحِدِ دل اج اکلے اللہ کی بات چاہیے کوئی دعوتار نہیں کوئی مدعی نہیں کہ میں بھی کچھ اختیار رکھنا میرے پاس بھی اختیار ہے میں بھی کچھ کر سکتا کئی فرعون آن جمع ہون گے اس میدان اندر جان نے دعوے کیتے آنا ربو کو مل آ میں ہی سب تو بڑا رب ہوں کئی کارون جمع ہون دی دولت دا اندازہ ابھی تص لگا سکتے اللہ ہی جانتے نے کہ انہوں دے پاس کن دولت ہے کئی ج جمع ہون گاہ مختلف قسم دے مشورے دیندے سن کہ ہون اے کردے ہو ہوں کردے ہو دردے کہ اس میدان اندر اگلے پچھلے سارے لوگ جمع ہون گے لیکن کسے کو ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بول سکے زبان کھول سکے ہمیشہ کام ہے اور ہمیشہ تک نہیں قائم ہے. اے دے تو سبق سان اے کرنا چاہیے کہ جی ہمیشہ تو ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے جن کبھی زوال نہیں آنا وہ سن اپنا رشتہ <تصفح> नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। او وہ اپنے تعلقات درست اور استوار کر لینے چاہیے نا اور ان اپنا حامی و مناسب اور اپنا مددگار بنا لینا چاہیے کیونکہ او دے تو علاوہ باقی تے زوال پذیر چیزاں ہیں کوئی اج موجود ہے تو کل نہیں کوئی اج نہیں تو کل ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمیشہ تو ہمیشہ تک <تصفيق> سبق اسے مضمون تے چل رہا تھی کہ رحمان دے بندے اس ہمیشہ قائم رہنے والے بادشاہ دے بندے وہ کون ہیں اندیا نشانیاں اور آنیا کی ہیں انہوں کس طرح پہچانیا جا سکتا ہے اونا بندیاں اندر کس طرح شامل ہوا جا سکتا ہے چم تو بار بندے دو قسم دے نے جس طرح شروع اندر بھی کی تھی ایک قسم بندیاں کی وہ ہے جنہوں کا تعلق اللہ نال ہے اور اونا دا نام ہے عباد الرحمان اور دوسرے بندے او نے جنہ دا تعلق شیطان دل ہے اور ان دا نام ہے اولیاء الشیطان اور بڑے افسوس دی بات اے ہے کہ اولیاء الشیطان یعنی شیطان دے بندے شیطان کے دوست ان دی تعداد رحمان دے بندے نال زیادہ ہے اور شیطان نے اللہ چیلنج بھی اے ہی کیتا کیا اور مینو آدم نو سجدہ نہ کرن کی وجہ جنت چو کٹ سے دتا ہے مینو اپنی رحمت تو دور سے کر دتا ہے لیکن میں بھی آدم کی اولاد نڈا گا نہیں تو دیکھیں گا میرے پجاری زیادہ ہوں گے تیرے شکر گزار تھوڑے یہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا اور انتہائی بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے انسان کی کہ اے شیطان دا ممد و معاون بنیا ہوا ہے وہ دوست اور وہ او مددگار بنیا ہوا ہے وہ چیلنج میں ثابت کرنے والے ہیں چناچہ اگر اندازہ لگایا جائے نسبت سامنے رکھی جائے کہ تو خوف تردید یہ بات کہی کہ جا سکتی ہے کہ رحمان بے بندے شاید ایک فیصد بھی موجود ہوں. ایک فیصد قیامت دے دن جو نسبت ہونی ہے رحمان کے بندیاں دی اور شیطان کے بندیاں دی فوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک اندر بڑی وضاحت نلویان فرما دیتی فرمایا اللہ دی ساری مخلوق جس میں لے میدان محشر اندر جمع ہو جائے گی ایک حکم جاری ہوئے گا ایک اعلان آگے گا ایک آواز سنائی دے گی سڈے امجد حضرت آدم علیہ السلام کا نام پکاریا جائے گا یا آدم اے آدم علیہ السلام ارض کرنگے لب و سلخر کلفی اے اللہ تیرا بندہ آدم حاضر ہے موجود ہے ہر قسم کی بڑھائی تیرے قبضے اور تیرے اختیار اندر ہے مینو کی حکم ہے میرے اللہ خاموشی چھا جائے گی کچھ دیر اسی طرح ہی گزر جائے گی پھر دوبارہ آواز آئے گی یا آدم اے آدم وعلیکم السلام عرض کرم کے لبعق وساق و کلو اے اللہ تیرا بندہ تیرا غلام حاضر ہے موجود ہے مینو کی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ دیر واسطے خاموشی تعریف ہو تیسری دفعہ پھر اسی طرح ہی آواز آئے گی آدم علیہ السلام کا نام پکاریا جائے گا وہ اپنی حاضری اپنی اطاعت اپنی بندگی اپنی شکر گزاری کا اعلان کرتے ہوئے ارض کرنے اللہ میں حاضر ہاں میں کی حکم ہے چنا چاہ وہ حکم جاری ہے. اللہ گے اب اص باس با اکالار اے آدم علیہ السلام اپنی اولادوں ہوں جہنم واسطے تیار کر میں جہنم وعدہ کیتا ہوا ہے کہ تینوں کرنا ہے اپنے نافرمان تیرے اندر فینکنے وہ وعدہ پورا ہون کا وقت آ چکا ہے ہوں اپنی اولاد و جہنم لی تیار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں یہ حکم سن کے آدم علیہ السلام کے روئے روئے چس طرح پسینہ نکل رہے جس طرح خون رکھنا شروع ہو جائے جی. جس بات نو یہ جا رہا ہو اپنی اولاد جو جہنم اور توزخ واسطے تیار کر دے وہ دیں ہو چکے اور پھر علیہ السلام جہاں بڑے ہی رقیق کلکل سن بڑے ہی نرم دل والے سن بڑے ہی ہمدرد سن بڑے ہی خیر خاہ سن لیکن چونکہ حکم اللہ کی طرفوں ملیا ہو اس واسطے یہ راہ پر نہیں اختیار کی جا سکے گی کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکے گا ارض کرے تیار کار یہ ہے اصل بات غور میں اپنی اولاد بچوں کن جہنم لی تیار کروں حکم یہ آئے گا من تسعو تسعون و تسعون و <وسلم> رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے پوچھن گے کن تیار گے ہزارو ننانوے جہنم لی تیار کر دے جنم ایک ہزار چ نو سو ننانوے شیطان نے یہ جگہ چیلنج کیتا ہے بلا تاجے تو اکثر آن شا اللہ تیکھے گا اکثریت میرے پجاریاں کی گی تیرے شکر گزار تھوڑے ہی کلا اگ گئی اجمائ کا میں آدم کی ساری اولاد میں گمراہ کر دیا گاؤں تیرے رستے تو ہٹا دیا گا دور لے جا پہلے تے دیکھو کہ اکثریت ایسے لوگ جنہوں نے یہ دین پسند ہی نہیں آیا انہوں نے قبول ہی نہیں کی. دنیا اندر اکثریت انہوں نے پہلے نمبر تو پھر جانا نے قبول کر لیا ہے جڑے اپنے آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں اندر کی کچھ بول رہے ہیں شیتان نے انہوں کس پاس سے لگا دیا وہ دعوی یہ کرتے نے کہ اِس مسلمان ہاں لیکن انتوتہ ان کا بھی بڑھیا نے جنہوں نے دین کو قبول ہی نہیں کیا انہوں کا کردار اگر دیکھا جائے انہوں کا اخلاق سامنے رکھا جائے انہوں کا ووپار اور انہوں کی تجارت نکیا جائے تو وہ کافرانوں کے گئے گزرے جڑے مسلمان ہون کا دعوی کر رہے ہیں لامشاہ گزشتہ سبق جوس کے بارے اندر سی کہ مسلمان جوس نہیں بول سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو لو چوری ہو سکتی ہے مسلمان کو لو بدکاری ہو سکتی ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بولتے آؤ ذرا اپنے اپنے گروان اندر اچھی چاکیے کہ پھر ایمانداری نہ نالگہ لے اپنا کہ کیا ابھی جھوٹ بولنے یا نہیں یہ سارا داروزار ہی جھوٹ سے ہے لا چھوٹ صبح تو لے کے شام تک شام کو لے کے صبح تک درو بوئی غلط بیانی اور جھوٹ ہی کام لے رہے ہیں اور شیطان نے سارے ذہن اندر یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ جھوٹ تو بغیر ساڈا گزارا نہیں ہے اسی دنیا اندر قائم نہیں رہ سکتے سا کاروبار نہیں چل سکتا اسی کوئی کم نہیں کر سکتے جدوں تک جھوٹ نہیں بولتی یہ سب تو بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ چیز سارے دل اندر بٹھا دیتی ہے شاید جدوں تک کسے شخص نو اپنی غلطی دا احساس ہووے, او دن تک ہوک اصلاح پذیر ہون دی ہونے سدھر جان دی کی وہر جان دی امید رکھی جا سکتی ہے کہ جن کسی اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہوئے باوجود وہ منع لے تیار ہی نہ ہوئے اصلاح کی ہونی ہے اور انہیں توبہ کی کرنا اج سے جڑا جھوٹ نہیں بولتا جڑا دوسرے دگا نہیں دا دوسرے نل دھوکھا نہیں کرتا ان دنیا اندر بہت بڑا بے وقوف سمجھا جائے کہ اے خاص کاروبار چلانا این کی دکانداری کرنی وہ بہت بڑا بے ہے لوگ ابھی نظر اندر باز نہیں جڑا مکار اور فریبی نہیں تو میں عرض کر رہا تھا شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ تیرے پجاری تیرے شکر گزار تیرے عبادت گزار تھوڑے جہ ہونگے اکثریت میرے ساتھی اندر شیطان نے ایسے طریقے یہاں اعمال آمال نو برباد کرنے کی کوشش شروع کر دی, دی عبادت نو کرن دی ایسے ایسے طریقے یہ سکھا دیتے کہ یہ اپنی طرف نیکی سمجھ کے کام کر رہے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال مقابلہ ہے آپ کی ذات نو اکثر اوقات کسی دوسرے کی بات من کے دے او نو زبہ نیچا جائے کہ تبھی بات نہیں مننی جا سکتی میں چونکہ فلاں سلسلے نل تعلق رکھنا میرے امام نے میرے پیشوا نے یہ کام اس طرح کیتا ہے حدیث بے شک ٹھیک ہوئے گی لیکن میں اپنے امام کے طریقے کے مطابق چلانگا گا حدیث قبول نہیں کر معمولی نہیں قیامت دے دن یہ چیزوں کا اصل روپ سامنے آئے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے میں حوض کوسر سے کھڑا اپنی امت نانی پہ لا رہا ہوا ہوں دا. اللہ سب بھی انہاں اندر شامل کروایا ابو بکر صدیق میرے نال کھڑے ہونے انت صاحبی الغار و انت صاحبی ابو بکر نو مبارک دیتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو غار اندر بھی ہجرت دی رات میرے نال پہ. اللہ قیامت دے دن حوض تے بھی تین میرے نال ہی رکھے گا میرے نال ہی کھڑا کرے گا میں پانی پلا رہا ہونے گا جماعتوں دیا جماعت گروہاں گروہ, دے گروہ. اور ایک اوسط کی طرف آن کی کوشش کر رہے ہونگے لیکن فرشتے ان روک دن گے پچھے ہی انہوں نے ڈک دے انہوں اگے نہیں بڑھنے گے میں دیکھ کے پہچان کے یہ گا ہم ثی ہا بھی ہم ثی ہا بھی یہ میری امت ہے اس زمانے دے لوگ نے جڑا میری نبوت اور رسالت دا زمانہ ہے تُہ میرے پاسر آن تو اون تو کیوں روک دیتا ہے؟ اینا نو اگے کیوں بڑھن نہیں دیں مینو یہ ملے گا یار اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اے او بدبخت لوگ ہیں کہ آپ اللہ دین پہنچا کے مقمد شکل اندر انہوں عملی صورت دے کے صحابہ کلو ایک گواہی لے کے آپ نے میدان عرفات اندر صحابہ کلو گواہی لے کے حل بلغت لکم دینکم میدان عرفات اندر جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیتا تھی کہ اے میرے نال مل کے حج کرنے والے ہو اے میدان عرفات اندر حاضر ہون والے ہوم دی نکم میں اللہ کا تین ہوا دین تو اڈے تک پہنچا دیتا ہے یا نہیں ایک لکھ سے چالی ہزار دے قریب نفوس جہ حجت البدا دے موقع تے آپ دے نال سن انہاں نے بھیا کعب کے جواب دیتا دتا بلنا یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ دا بھیجا ہوا دین سڈے تک ہکمل شکل اندر پہنچا دے جس وی نے یہ جواب دیتا آپ نے آسمان کی طرف اس طرح انگلی اٹھا کے تین دفعہ فرمایا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ میرا گواہ بن جا اللہ میرا گواہ بن جا اللہ میرا گواہ بن, گوا بن جا تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا دین ان تک پہنچا دیتے فرشتے قیامت جواب دیں گے ان لوگوں کے بارے اندر جنہوں روک رہے ہونگے جنہوں دی طرف نہیں ہوا یہ وہ بد اور بد نصیب لوگ نے اے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ دا بھیجا ہوا دی عملی شکل اندر کامل اور مکمل صورت اندر پہنچا کے واپس تشریف لے آئے اللہ نے آپ کو بلا لیا لیکن انہوں دین اوس شکل اندر پسند نہ آیا انہوں نے اس دین اندر نوی نیا چیزاں کچھ نویاں ایجاد کر کے اے اندر شامل کر لی چنانچہ اج اگر غور کیتا جائے تو بدنسیبی کی انتہا ہو گئی ہے ایک مسئلے نو ہی سامنے رکھ لو نماز نو ہی لے لو اذان تو لے کے نماز کے ختم ہون تک اسا یہ اندر ہی پتہ نہیں کی کچھ ملا دیا سانوں وہ نماز پسند نہیں آئی جڑی اللہ نے بھیجی میراج کی رات فرض کیتی گئی امت سے جبریل امین نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پوری نماز کا نقشہ عملی صورت اندر دکھایا اور سکھایا دو دن جماعت کرائی جبریل امین نے علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نال کھڑیاں کر کے دو دن جماعت کرائی جماع پنج نماز ایک دن اول وقت اندر نماز پڑھائی اور عرض کی تھی اے اللہ د رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اے تھی نمازاں دا اول وقت ہے جتوں وقت شروع ہو گیا دوسرے دن پنج نماز آخری وقت اندر جماعت کرائی اور اے دسیا کہ اے یہ نمازوں دا آخری وقت ہے کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی شخص اس وقت اندر بھی پڑھ لے گا کہ اللہ معاف کر دے گا اللہ قبول کر دے گا دو دن جماعتیں کرائیاں پنجا نمازاں وہ نماز سان پسند نہ آئی جہاں بارے اندر خصوصی طور سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما کماری وہ سلی نماز اس طرح پڑھیا جے جس طرح مینو پڑھ دوں جانا نے دیکھا جی جنہ نے آپ دے پیچھے نماز پڑھی آپ مل کے نماز پڑھی سفر اندر حضر اندر ہر حالت اندر انہوں نے نماز دی ایک ایک چیز نو نوٹ کیا وہ بارے اندر اگر کوئی ابہام تھی شبہ تھی کوئی غلط فہمی تھی تو انہوں پوچھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اللہ نے یہ موج عطا ادا کیا ہوا سر آپ فرمانے ماندے نے کہ میں جسے جماعت کرا رہا ہوں نا تے سارے نمازیاں دی ہر حرکت اللہ مینوں سامنے دکھا رہا نماز اندر کھڑے ہیں جماعت کرا دیا نمازیاں ہر حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اللہ دکھا رہے ہوں تاکہ کسی کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ آپ نماز کو فارغ ہو کے انہیں اصلاح کر دین ان درست کر دین کیونکہ اللہ کسی مسلمان دا گرا جا بھی نقصان گوارا نہیں کہ ایک مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہوئے کہ وہ دی نماز صحیح نہ ثواب نہ ملے اللہ آ اور ایک صحابی دا واقعہ رضی اللہ عنہ وہ او مسجد نبوی اندر پہنچے خلا صاحب حد صلات و صلات اللہ وہ مسجد دیکھنی او اس مسجد اندر ایمان نل تو نل، سنت مطابق جانا ہر مسلمان دے نصیب فرما دنیاوی اعتبار نل بھی اپنی مثال آپ ہے اور روحانی اعتبار نل بھی اپنی مثال آپ مسجد اندر جا کے جو روحانی تسکیم جو سکون جو اطمینان جو اپنائیت محسوس کر گئے انسان وہ الفاظ اندر بیان نہیں کی تھی جاتا اسے ہی مسجد اندر ایک ٹکڑا ایسا بیان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں بئی نہ بئی تیم دل جنا میرے گھر لے کے میرے ممبر تک کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغاں چو ایک باغیچہ ہے جنت دا باغ شالہ مار باغ نہیں باغ جنا نہیں دنیا دا کوئی ہور بڑا باغ نہیں روزہ ریاض الجنہ جنت دل جنت جو کے باغ بابی چاہمی اتے بیٹھ کے ضمیر زندہ ہوگئے کچھ معلومات ہوں پھر اللہ دی رحمت سے اس قدر کو خوش ہو رہا ہوں اور اپنے اللہ نہ رہا ہوں کہ تس باغ جڑا جنت دا باغ ہے تیرے حبیب دے فرمان دے مطابق اس باغ حاضر ہوماز پڑھ کا قرآن پڑھن دعا کرن دا موقع دے دیتا ہے میں ہوں تیری رحمت سے یقین رکھنا کہ جڑی سچ مچ کی تیری جنت ہے تو وہ تو مینو محروم نہیں رکھے اس مسجد اندر ایک خوش نصیب ایک صحابی نماز پڑھنے واسطے آدھا ہے جماعت کھڑی ہو چکی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویل رو کی حالت اندر ہے آپ رکو کر رہے ہیں وہ صحابی جیسے ویلے پہنچتا ہے مسجد کے اندر داخل ہوا دیکھا کہ حضور رکو اندر میں سارے مقتدی رکو کر رہے ہیں انہیں اتو ہی رکو کی حالت اختیار کر لائی تھی سے حالت اندر آ کے سفر ملیا نظر آئے اتو ہی رکواب طرف بیٹھے مسکرا دیا ہوا اس کے فرمایا زادت اللہ ہو کا اللہ تیرے لالچ نو اور بڑھا دے یہ فوت نہ ہو جائے ضائع نہ ہو جائے گا ساڑے تے اور, دے رہے؟ ساڑے اور ساڑی دنیا بھی ہے اللہ ماشا لالچ جیب عجل اور تباب واضح اللہ زادت اللہ سکا اللہ تیرے لالچ نو ہو زیادہ کرے یعنی تین دین دا ہو شوق دے اجر اور ثواب کی ہرس تیرے اندر ہور زیادہ اللہ پیدا فرما دے والے لیکن آئندہ اس طرح نہ کری جدو آ کے سب اندر شامل ہو کے اللہ اکبر کہہ کے پہلے نماز دی نیت بنی تو پھر جس حالت اندر امام ہوگی وہ حالت اختیار سہب یعنی ہو گئی دی لا علمی دی وجہ پتہ نہیں تھی کہ اس طرح کرنا ہے یا نہیں اللہ کے رسول نے بھی علیہ وسلم تو میں گزارش کرن لگا سا کہ سانوں سے او نماز بھی پسند نہ آئی جڑی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سارے واسطے دیتی سڈے تے فرض کی تھی. جری جبریل نے آ کے سکھائی اور دو دن امامت کرائی محمد رسول اللہ ازان کو لے کے سلام پھیرن تک یہ اندر ہی کی کچھ اچھی تبدیلیاں کر دیڑا مسئلہ ہے جہاں اصا اس طرح ہی قبول کر لیا جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سارے تک پہنچایا علیہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اگر دین نو اسی شکل اندر قبول نہ کیتا گیا اسی صورت اندر انو نہ اپنایا گیا پھر قیامت دیدے نے دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی وہ فرشتے جس لئے کہیں گے کہ تسید اللہ دا دین دے کے آئے پہنچا کے آئے سکھا کے آئے ان لا تہ تدری ما احدسو بعدکا یا رسول اللہ اللہ اللہ, اللہ یہاں نے دین اندر نویاں نمیاں چیزاں ایجاد کر لی پیدا کر لی بنا لی شامل کر لی فرمایا جس ویلے میں اے بات سنوں گا کہ انہوں نے میرا پیش کیتا ہویا میرا پہنچایا ہویا دین پسند نہ آیا تو میں بھی کہہ دیاں گا اللہ فسف کلہ ہوں کلہ ہور یہاں لے جاؤ ہور پیچھے ہٹا دیو یہ بھی کھڑا نہ رہنے اس ویل احساس ہوئے گا کہ اُسی کہڑے مسلمان سن کس قسم کا دین اُسی قبول کیا ہوا سی اور کی عمل اے کرتے رہتے اس واسطے جدو بھی کوئی بات سامنے آئے ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اُسی وہ اندر سنت نلاش کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چیم کس طرح کیا آپ نے امت کس طرح یہ کم کرنے کا حکم دیا یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کم کسی طرح کیتا امت نو کسے دوسری طرح حکم دیا ہو سوچنا بھی نہیں چاہتا اصل بعض اوقات اپنی جہالت اور لاعلمی دی وجہ جنوں اساں رواداری نام دے لیا کہ لڑائی جھگڑے کا کی فائدہ جی یہ رواداری ہے ایک دوسرے نو برداشت کرنا چاہیے اس قسم دے الفاظ دا دھوکہ کھا کے کہ ابھی یہ کہہ دینا یا سننے ہاں ایسے الفاظ کہ یہ ساری ہی سنتیں نے اللہ دے رسول دیا آپ نے اس طرح بھی نماز پڑھی اس طرح بھی نماز پڑھی اس طرح بھی پڑھی اس طرح بھی پڑھی یہ بات ابھی سنتے رہیے یہ اللہ دے رسول تے بہت بڑا بہتان ہے الزام ہے جھوٹ ہے کہ آپ نے مختلف طریقے نماز پڑھی کدی ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھی کدی ہاتھ سینے بند کے نماز پڑھی کدی ہاتھ سے بند کے نماز پڑھی یہ بڑا جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے اندر کوئی بولے نہیں جا سکتے آپ کی امت نکا کر آئے سم حب لاہے اللہ نے اے حکم دیتا ہے کہ اکٹھے ہو کے سارے میرے دین کی دی پکڑو نکڑو جی نماز کئی قسم نے پڑھی کئی طریقے پڑھی تو امت اکٹھی نہیں ہو سکتی امت سے مختلف کے اندر بٹ گئی امت پہ گروہ بن گئے یہ بہتان ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. یا اے دا نتیجہ ایک کڈنا پہ گا کہ آ بھی ساری زندگی پتا نہیں تھی کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے کبھی کس طرح پڑھتے رہے کدی کس طرح پڑھتے رہے کدی شک شبے کا ہی شکار رہے نہ دونوں بندہ بدل بدل کے کام وہی کرتا ہے نا جنوں یقین نہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے شاید اس طرح ٹھیک ہوے کچھ دیر بعد سوچتا ہے کہ نہیں یہ نہیں یہ ٹھیک ہوگا پھر دوسرے طریقے شروع کر دیتا دک اور صبح اندر پیار آئے ساری زندگی تے پھر وہ بدلتا رہتا ہے اپنی حالت تو جنوں یقین ہوے۔ جنوں یہ تصدیق کہ اے ہی چیز ٹھیک ہے ان بدلندی کی بری اللہ فرما دے نے اپنے بندیاں دیا نشانیاں چو ایک نشانی و لدی ن لا یشہد نور رحمان دن جھوٹ نہیں بولتے و ازا مر رو بل مر رو سے جس ویلے وہ کسی بےحدہ مجلس کو گزرتے نے ایسے لوگ کتنے بیٹھے ہوں جڑے یاوہ گوئی اندر مصروف ہیں اللہ دے ذکر تو بے بہرا اور بےگانا ہیں کھیل تماشے کی کوئی مجلس قائم کی بیٹھے نے لا یشہ مر و بل و باللغو رو کراما رحمان دے بندے ایسی مجلس تو کنارہ کش ہو کے گزر جان دے نے اپنا دامن بچا کے گزر جان دے نے نہ اس مجلس کو دیکھ کے خوش ہوں نے نہ وہ اندر شامل اور شریک ہوتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استحسن کبھی فقد آمے کہ ایک بندہ کوئی گناہ کر رہا ہے اللہ کی کسی نافرمانی اندر ملوث ہے دوسرا آدمی وہ گزر ہوا دیکھ کے یہ دل اندر غیرت نہیں آئی یہ دل اندر اسلامی حمیت نہیں جاگی غصہ نہیں آیا پسند ہی دوسرے الفاظ اندر اے ہی کہنا چاہیے کہ جب غصہ نہیں آیا غیرت نہیں آئی حمیت نہیں جاگی تو او چیز یہ پسند ہی آئی من منستاح کبھی نے کسی برائی نو پسند کر لیا فقد آنے ہو فرمایا اس برائی دے والا اے غصہ اور غیرت نہ کھان والا قیامت دے دن دونوں برابر دے مجرم ہون بھی دے سانو اے نہیں سمجھنا چاہی دا کہ اسی اتم نہیں نہ کرتے جہاں کرتا ہے وہ سزا ملے گی نا سان غلط کام کردے دیکھ کے غصہ ہونا چاہی آنا چاہیے سارے دل اندر غیرت ہونی چاہی دی اسلامی حمیت جاب اٹھنی چاہی چاہیے دے عمل دے خلاف نفرت پیدا ہونی چاہیے من منستا نہ کبھی فقد عاملہ ہو برائی کرا یا برائی نو پسند کرنے والا انو برا نہ سمجھ والا دونوں برابر اس واسطے تین ایمان دیا اسٹیج بیان کیتیاں رسول اللہ صلی اللہ پر من رنک من کرن پلیئر ہو بے اجے ہی وإن لم وإن لم کوئی برائی کا بے حیائی دا کم دیکھے اللہ دی نافرمانی دا کم دیکھے پل یوگی ہو بے ہی اگر اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہے تو ہاتھ نو استعمال کرے انہوں روکن واسطے اس برائی نند کرنے واسطے اور اگر ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا حکومت کی پشت بنائی حاصل ہے اس برائی یا برائی دے کارندیاں نے مقابلے اندر اپنے آپ نو کمزور اور ضعیف سمجھتا ہے اور اے بھی ایک دھوکہ ہے اُسی برائی دن کے مقابلے اندر اپنے آپ کو کمزور سمجھیے تو ایک دھوکہ ہے ساڈا اللہ کے ایمان ہو جا اے یقین ہوے کہ میرا اللہ میرے نال ہے میرے اللہ کی مدد میم حاصل ہے وہ کمزور کس رہو اللہ نے پر مجید اندر فرمایا کہ شیطان تو شیتان تنے دوستوں کو ڈرا کر دے گے اے کر دیں گے فلا خاک نہ ڈریا جے وخاق اگر تو آڑے اندر ایمان موجود ہے تو میرے کو ڈریا جے شیتان کو ڈریا وہ بگاڑ کر جنو یہ یقین ہوکین ہومان ہوا یقین اور ایمان گلط این تھلے نہیں بلا جنوں یہ یقین ہوے کہ میری زندگی اور میری موت میرے اللہ دے اختیار میں ہے جنوں اے یقین اور جدا اے ایمان ہوئے کہ میری عزت اور میری ذلت میرے اللہ دے قبضے اندر ہے جدا اے ایمان ہوے کہ میرا رب یب سوتور رزق دے میں یا شاء و, و یقدر جدا رزق چاہے فراخ کر دے جدا رزق چاہے تنگ کر دے اے سارا کچھ تے او دے کول ہے او الذی اضحک جنوں اے یقین ہوئے کہ میرا رب جنوں چاہے ہسا دے جنوں چاہے رولا دے وہ کسی کو ڈرے گا کسے دے کول ہے کی پھر وہاں کسے دے قبضے اندر ہے کی حقیقت ہے کہ سانو ہجے یہ یقین ہی نہیں نصیب ہویا اے ایمان ہی نہیں اجے ملیا مسا یو خب و شیطان اپنے دوستوں کو ڈرا دا رہا ہے تمہیں فلا فرمایا اپنے ہاتھ نو استعمال کرے برائی اور بے حیائی نو روکنے جی اپنے آپ اندر انی طاقت نہ سمجھے اپنے آپ نے اس قابل نہ سمجھے فبے لسان ہی پھر ایمان دی دوسری سٹیج اور دوسرا درجہ اے ہے کہ اپنی زبان پہ کھولے وہ خلاف زبان نل تو کہے کہ اے بات بری ہے جے تو بھی گیا گزرے زبان نل بھی نہیں کہہ سکتا اینی ضرورت اور ہمت بھی نہیں کر سکتا تو علم قلب ہی دل اندر تے نفرت پیدا کر لو دلوں تے بریاں سمجھے برائی نوں وزال کا اضان ف دلو نفرت کرنا دل کسی برائی یہ برا سب تو کمزور ایمان ہے یہ اللہ چاہے تے کسے نو معاف کر دے چاہے تے جہنم اندر فینک دے کہ تو یہ کر کہ میں مسلمان اور اِس کمزور سے اِس ضعیف لیکن میں افسوس نل یہ گا کہ اگر اپنے اندر چانکیے اپنے گریبان اندر دیکھیے کہ اے اس مقام تو بھی تھلے اتر گئے اب تے سارے دل اندر بھی کسی برائی کے خلاف نفرت موجود نہیں ابھی تو دلوں بھی کسی برائی کو برا سے واسطے تیار نہیں لا با جب ابھی شامل اور شریک ہوں اپنی مجلس ادر اپنیا کئی قسم دیا داغت اندر تو پھر سب کچھ دیکھ رہے ہونے ہاں سن رہے ہونے ہاں شامل ہونے ہاں شریق پرمایا و ادا مر رو بل مر میرے بندے لغو اور بےحوا مجلساں شامل نہیں ہوں شریک نہیں ہوں جس دیکھ دینے کہ اے بےحوا مجلس ہے وہ دے تو اپنا دامن بچا کے گزر دے تو کنارہ کسب ہو جاندے جگ اج دنیا اندر موجود نے جڑے مسلمان ہوم کا دعویٰ بھی کرتے ایسا مجلساں شامل اور شریق ہونے تو بچے بھی زبانی کلانی سارا باتاں ساریا رہ گئی ہیں ساری دینداری دا پتہ ادو چلتا ہے جب اسی کسی مجلس اندر شریف ہو جب ابھی کسی ایسی اجتما اندر بیٹھنے ہوں کہ جیسے اللہ کی نا فرمانی اللہ کے دی رسول کی نا فرمانی کھلم کھلا کی جا رہی ہو لال کیا اج سی کوئی شادی سا کوئی بیاہ فلم بنان تو بغیر مکمل ہو سک کن بےغیرت نے او لوگ جڑے مستقل طور پہ اپنی بیٹی نوں, اپنی بہن جو بھی رشتہ ہے انہوں ایک فلم دے دیں تیرا جدو جی چاہے تو یہ چلا کے غیر گیر مردوں دیکھیا کر گیر مہرم دیکھا کرے چلا کے جدو تیرا جی چاہے یہ دے تو ویڈی بے غیرتی اور بے حیائی کوئی ہو سکتی لیکن بڑے بڑے متدیت بڑے بڑے دین دے دعوے کرن والے وہ بھی یہ دے اندر شامل ہو ساری کوئی شادی مکمل ہی نہیں ہو سکتی ویڈیو فلم نہ بنا وہ اللہ بھی فرما رہے وَنَقْتُبُ مَا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ فِي امامِ ابھی بھی تھوڑی زندگی دی پوری ایک فلم تیار کر رہے ہیں قیامت دن لوگ نے انکار کرنا ہے کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیتا. ساری زندگی شرک اندر گزری ہوئے گی تو کہنے کے اللہ ربنا ما نام مشرکین اللہ تیری ذات کی قسم اصا تیرے شریق بنا تو وہ پھر دکھا جائے گا سین کہرا توں ہی ہے یا کوئی ہو قیامت دے دن ساری زندگی دی ویڈیو چلے گی پھر پتہ چلے گا کہ میں کی کرتا رہا ہوں دا رو رو كراما فرمایا میرے بندے وہ دیکھ, دیکھ دینے کہ انہوں کے قریب تو بھی نہیں گزر دے اپنا دامن بچا کے اپنا پہلو بچا کے الگ ہو کے گزر جاتے اندر شامل اور شریق نہیں ہوتی اللہ سب بھی تو فرما رہے کہ ابھی بےودا لوگ تو بچ کے گزریے بےودا لوگوں شامل اور شریق نہ ہو جائیے جو عذاب جو سزا لوگوں کو پسند کرنے والے انہوں اچھا والے انہوں بھی وہ سزا ملنی ہے اللہ سان قسمتی طرف بیمار واسطے سکھ کی و و و دعا دیا درخواست آئی انہوں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں ساملہ آج لا تو یہ کہ نماز اندر جماعت اندر یعنی مکبر کھڑا کرنا اور مقرر کرنا ایک سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جماعت واسطے مکبر کھڑے کر کرتے رہیں مقبر دن ہے کہ امام جس ویلے اللہ اکبر کہے یا سمع اللہ لمن عمن کہے کہ پیچھے کوئی بلند آواز نل اسے تکبیر تقبیر دہرا دے وے تاکہ سارے نمازیاں تک آواز پہنچ جائے مقصد یہ تھی کہ سارے نمازی آواز سن سکن کہ ہم قیام ہے رکوع ہے قوما ہے جلسہ ہے تشاہد ہے کس حالت اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یہ مقصد اگر کسی پورا ہو جائے کہ پھر مقبر مقرر کرنا ضروری نہیں رہ جاتا کیونکہ جس مقصد واسطے مقبر مقرر کیتا جانا ہے مقصد اگر حل ہو گیا تو معاملہ ٹھیک ہوگا کسی دوست نے لکھیا اے ہے کہ ابھی اے سنت تو محروم ہاں بیت اللہ اندر مسجد نبوی اندر مقبر امام دے پیچھے پیچھے آواز دیندہ ہے کہ اسی نہیں کرتے اس طرح لہٰذا اے سنت سانو زندہ کرنی چاہیے جاری کرنی چاہیے دراصل اتے لاؤڈ سپیکر دے باوجود بھی اوقات مقبر کی آواز دی ضرورت محسوس دی. اپنا حالیہ تجربہ بیان کرنا توڑے سامنے کہ کبھی امام صاحب دی. مقبر دی آواز سن کے ابھی سجدے تو اٹھتے سا یا سجدے جانتے سا امام صاحب کی آواز این ہلکی یا سپیکر کے دور ہو جان کی وجہ پہنچتی سارے مختلف تک لہذا اے اس ضرورت میں محسوس کردے ہوئے مقبر مقرر کیا جائے تے پھر تو ٹھیک ہے کہ جے یہ ضرورت پوری ہو جائے تو پھر مقبر دی ضرورت نہیں اے اے کوئی ایسی سنت نہیں کہ جن چھڑ دین دن یا جنے تے عمل نہ نماز اندر کوئی خلل آئے مسئلے سمجھ کی کوشش کرنی چاہیے ایک اعلان بھی دلائیے کہ خطبے دے دوران اتنے گیلری چ بچے ایک تو شور بڑا کرتے نمبر دو بار بار کدی ادھر کدی ادھر اٹھا دینے جے پردگی بھی ہوں بہچن والی خواتین جہاں نے وہ تھلے نظر آدی نے وہ پردہ اٹھ جان اس واسطے انہوں نے منع کرنا چاہیے میں تقریباً ہر جمعے اج میں خبر پیتی رکھا لیکن ہر جمے تقریباً بچوں کو خاموش کر بچیا آرام نال بٹھاؤ کا اللہ کے کار اندر کچھ گزارش کردہ ہی رہنا اس سلسلے اندر کہ سانو خود خیال چاہیے کہ بچے جنہیں نا مائیاں بہنوں نال آدھے انہوں نے